يَا إِيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاكُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي الهديد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة غرالة وكل غرالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا جوما ترجعون فيه إلى الله ثم تؤفقى كل نفس بما كسبت وهم لا نظلمون مهترم سعودين دین نوجوان ساتھیوں دینی ماؤ اور بہنوں اسلامی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے خالق مالک رادق اللہ وحدہ اللہ شریف کے حسن زن رکھے کبھی بھی اللہ تعالی سے بدگمانی نہ کرے اللہ رب العالمین کے ذات سے حسن زن رکھنا بلکہ بعض روایتوں میں تو اللہ رسول نے ارشاد ساتھ منایا گرمدی کے روایت انس ان حسن من حسن عبادت اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا یعنی ان حسن من حسن عبادت حسن دن اچھا گمان رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے ہر ایک کے ساتھ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے حسن رکھا جائے اور پھر اس کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں سے ان حسن ان نے گاد بدگمانی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے فرمایا آمن ان اسم. بہت زیادہ تم گمان نہ کیا کرو بدگمانی کے شکار نہ ہو جاؤ بہت سارے گمان جو تم کرتے ہو اچھا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہار کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ اس نظر رکھنے کے توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ مومن اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقع رکھے اللہ تعالیٰ سے اچھی توقع رکھے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے اللہ تعالیٰ کے حسن ضرور رکھتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین کی رحمت اللہ تعالیٰ کا فضر و کرم اللہ تعالیٰ کے غضب اللہ تعالیٰ کے صحت پر را لیجئے حدیث کے اندر آتا ہے صحیح ہے ان کی روایت نبی علیہ عرص سرابشان شاخر آتے ہیں اے اللہ رب العالمین نے زمیر اور آسمان پیدا کرنے اور مخلوقات کے پیدا کرنے کے ہزاروں سال قبل ہے اللہ تعالیٰ نے ایک لیٹر لکھا اللہ رب العالمین نے ایک کتاب لکھی ایک پیپر پر لکھا اور لکھا کیا سبق سبق اراغی کہ میرے بندو یاد رکھو فرشتوں تم گوا رہو ان نخ سبق مجھے غصہ بھی آتا ہے میں ناراض بھی ہوتا ہوں اور اپنے بندوں سے خوش بھی ہوتا ہوں بندوں کو سدا بھی دیتا ہوں آگاہ بھی دیتا ہوں اور بندوں کی مفرت بھی کرتا ہوں لیکن اتنا یاد رکھنا میری رحمت جو ہے میرے غضب پر سب کچھ کر چکی ہے حدیث کے اندر آیا سنن ایک نماز وغیرہ کی روایت اے لوگوں اللہ رب العالمین کی رحمت اتنا سبقت کر چکی ہے اور اتنی رحمت بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ آپ نے شاف مایا اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کو سو حصوں میں تقسیم کیا ہے اور سو حصوں میں تقسیم کر کے صرف ایک حصہ اللہ رب العالمین نے جب سے کائنات بنائی اور جب تک دنیا قائم رہے گی ایک حصے سے اللہ تعالیٰ تقسیم کر رہا ہے ایک ہی حصہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اتنا بڑا ہے کہ ساری مخلوقات کو تقسیم کیا اور قیامت تک تقسیم کرتا رہے گا لیکن ایک حصہ رحمت کا ختم نہیں ہوتا نبی علیہ الصلاح کا میرے ساتھ سنمایا تم ایک جانور کو دیکھتے ہو اگر اپنے بچے پر جانور سبقت اور محبت کر رہا ہے تو اسی ایک حصے رحمت جو اللہ نے تقسیم کر کے جانور کو دیا ہے اسی حصے کی بنا پر جانور بھی اپنے جا پائی اپنی اولاد پر رہنے کرتا ہے صاحب نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے تو نائنٹی نائن حصہ کیا کیا اللہ تعالی نے رب العالمین اللہ سے فرمایا اللہ نے وہ نائنٹی نائن حصہ اپنے پاس رکھا ہے کسی مخلوق میں تقسیم نہیں کیا قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب بن رب العالمین کے سامنے آئیں گے تو وہی ننانوے حصوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مغفرت اور بخش کا معاملہ کرے گا کتنی <تصفح> بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے اسی لیے سنیں سرملی وغیرہ کی ایک حدیث میں یاد آئی جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ دیکھو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں تو یاد رکھو میرے ساتھ میں لوگوں میری رحمت کا معاملہ کرا دیکھو بندہ ہم نے پیدا کیا ہم کو گالی دیتا ہے بندے کو ہم نے پیدا کیا میرا انکار کرتا ہے بندے کو میں نے صحت و تندرستی دی لیکن میری ناشکری کرتا ہے قبر کرتا ہے اس کے باوجود میری رحمت کا صبر کا تقاضا دیکھو آج تک ایسے ظالموں کا رشتہ میں نے بند نہیں کیا بیمار ہوتے ہیں تو شفا دیتا ہوں من کے ہوتے ہیں تو کھلاتا ہوں आज نے آج تک ظالموں کو بھی ان, کا, ان کے کھانے پینے سے ان کو محروم نہیں کیا یہ تو دنیا کا معاملہ ہے آخرت کا معاملہ نبی ہے سراب شامر شاخ سماتے ہیں جس حدیث کا مقوب یہ ہے کہ آمد کے دن دو بندے جہنم میں بہت چلائیں گے بڑے چیخیں گے شور مچائیں گے یہاں تک کہ فریش جہنم, جہنم کے داروں میں بھی تنگ آ جائیں گے اللہ رب العالمین آدمی کیا کہیں گے رب العالمین کہ ایک دو بندے جہنم میں بہت شور مچا رہے ہیں بڑی تکلیف میں بہت چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کو بلا لاؤ دونوں کو بلا کے بلایا گیا رب کے سامنے کھڑا کیا گیا اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا کیوں چلا رہے تھے کیوں شور مچا رہے تھے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت جل چکے ہیں بہت پریشان ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھا جب انہوں نے جواب دیا سب پھر سیدھے تم دونوں جہنم میں چلے جاؤ ایک منٹ یہاں رکنا نہیں سیدھے جہنم میں چلے جاؤ اب ان میں سے ایک بچارا جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا گیا تو بڑی اچھی امید لے کر کے آیا اب جہنم سے نکل رہے ہیں لیکن جب انہوں نے کہا سیدھے واپس چلے جاؤ اپنے ٹھکانے پر اس کی پلسہ اور سیدھے چلا جا رہا ہے کیوں وہ سوچتا ہے کہ رب کی نافرمانی کرنا دنیا میں بغیر دیشے رب کی نافرمانی کیا تو اتنے دن تک جلنا پڑا اور آج رب کے سامنے ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو پتا نہیں کتنی بڑی سزا دے گا اس لیے آپ کے کسی میں چلے چلو وہ تو چلا جا رہا ہے اور دوسرا بے وہی دو قدم گیا اور کھڑا ہو گیا یہ ہے رب کی مہربانی قیامت کے دن ہر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جیسے دنیا میں ہم پر مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ میں اللہ ہم پر مہربان ہو جائے یہ بڑی نعمت ہے دوستو نبی علیہ دوستوں ساتھ رما ہیں بندوں کے دونوں کردار کو رب نے دیکھا علی بم بزاس ہے اللہ جانتا بھی ہے کہ دونوں کے اور یہ کیوں ٹھہرا رہ گیا ہے اللہ کو اچھی طرح سے معلوم ہے لیکن پھر بھی اللہ دونوں کو بلایا جانے والے کو بلا دیکھو شا میاں ہم نے دونوں کو جہنم سے نکالے گئے میرے سامنے آئے تو میں نے دونوں کو کہا جہنم میں چلے جاؤ لیکن تم چلے جا رہے تھے ایک پڑا رہ گیا تم کیوں جا رہے تھے رب العالمین ہم نے دنیا میں تیری ناپرمانی کر کے سبق حاصل کر لیا ہے دنیا میں بگے تیرے جیسے ہم نے تیری نافرمانی فرمانی کیا تو اس طرح سے ہم پر تو نے اپنا عذاب اور صحر نازل کر دیا اتنی پریشانی مبتلا کر دیا تو میں نے سوچا آپ کے پچھلے میں اب گھر کے ہم جہنم میں جل ہیں رب کا اگر حکم یہی ہے کہ جہنم میں جاؤ تو میں نے سوچا تیری فرما برداری ہی میں آپ گیا میں چلا جا تھا رب نے فرما چاہے کیا میاں تم کیوں کھڑے رہے نہیں جا رہے تھے رب العالمین بالکل جانا چاہیے تھا لیکن مجھے یاد آیا کہ تیری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو ایک مرتبہ نکال دے گا تو دوبارہ داخل نہیں کرے گا اتنا کہنا تھا رب کا دل بڑا خوش ہو گیا رب بہت راضی ہوا اور بازوں میں آیا اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسا کرو میری رحمت کی میری فرما برداری کی فکر تو نے کیا اور میری رحمت پر تو نے کیا، تو نے نے کیا میری رحمت پر بھروسہ کیا ایسا کر تیری دونوں کی اچھی نیتوں کی بنا پر میں اپنے سب و کرم سے تیرے زندگی کے گناوں کو معاف کیا اور دونوں دوست بن کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ میرے بھائیوں یہ رب کی رحمت کا ٹکانا ہے اسی لیے اللہ کے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں حسن دن رکھنا چاہیے جہاں تک معاملہ دولت کا ہے مال کا روٹی کا روٹی کا اللہ رب کا خزانہ اتنا بڑا ہے اگر کاروبار ہمارے کپتان میں چل رہے ہیں وقت پر ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے تو میرے بھائی ہمارا ہمارے حالات نہ بگڑتے جا رہے ہیں تو آپ امنا دلّہ کہیں صبر کریں تدبیر کریں حلال طریقے سے کوشش کریں لے اور رب کی رحمتوں سے امید رکھیں کہ ایک نہ ایک دن ضرور ہماری پریشانی ہمارا رب ہم سے دور کرے گا یہ ہمارے دل میں ہمارے دل میں اس کا احساس ہونا چاہیے اور یہ ہمیں اس طرح ہماری سوچ ہمارے دل و دماغ بات رہنی چاہیے کہ رب کسی, کسی نہ کسی دن انشاءاللہ ضرور ہم پر مہربانی کر کے ہمارے حالات کو سدھارے گا کیوں آپ نے تبقن آپ نے امید اللہ تعالیٰ اور گمان ایسی جات سے کیا ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے صحیح بین کی روایت نبی علیہ رہے سراب صاحب ید اللہ مل اللہ دانا کے دونوں ہاتھ مال اور دولت اور خزانے سے بھرے پڑے ہوئے ہیں سہایے بن نہار دنیا کا کوئی انسان سال میں ایک مرتبہ صدقہ کرتا ہے دنیا کا بڑا سے بڑا مال دھار صرف دن میں کسی وقت سب کا خیرات کرتا ہے لیکن رب العامیہ کا معاملہ ہے مد سنا جب سے زمین اور آسمان بنایا ہے اس وقت سے رات دن چوبیس گھنٹے اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتا ہے امام ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ اپنے دوستوں کے ساتھ جب حدیث حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے اور آج سے میرے پتا نقطہ ختم ہو گیا یعنی خرچہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا کوئی چیز نہ رہ گئی ایک جگہ بھوکے چار طالب علم حدیث کے محمد ابن محمد ابن محمد ابن شاط محمد ابن جریر تبری محمد ابن نصر یہ چار قسم کے محدید اور چاروں کا نام محمد تھا حدیث حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے راستے میں تو سا ختم ہو گیا چلنے پھرنے کے لائق نہ رہ گئے تو ایک جگہ لیٹ کر کے آرام کرنے لگے اور سب نے کہا بھائی ہم تو بازار نہیں جا سکتے ہم چلنے پھرنے کے لائق نہیں محمد ابن خدمہ تم ذرا ہمت والے ہو تم کہیں کوشش کرو رات کو کسی کا دروازہ کھٹاؤ جہاں جاؤ وہاں جاؤ کسی بھی طرح ہماری مشکلات کو آسان کرو محمد ابنی شاخ ابن خدمہ رحمت اللہ سوچنے جہاں بھی شہر میں جائیں گے کتے تو جلتے جگتے ہوئے ملیں گے اور بھوکیں گے شور مچائیں گے لیکن سارا شہر سویا ہوا ہے جانور بھی نہیں سیوائے کتوں کے کوئی چیز میں نظر نہیں آئے گی میں رات کی تاریخی میں کس کا دروازہ کھٹتا ہوں کہتے ہیں میرے دھیان میں بات آئی لا اوڈ ہو سنا ترا یہ ایگتی ہے نہ سوتی ہے کہتے ہیں میں نے سوچا سب کو سوتا ہوا چھوڑ دو دروازہ اس کاٹا ہو جس نے اپنے مطابق کہا ہے لا خود ہو شرط لو دو رکعت نماز پڑھے اللہ تعالی نے خواب دکھلایا بادشاہ اپنے ساتھیوں کے لیا اور آپ کو گھومتا ہوا آیا تلاشتا ہوا بتایا گیا چار طالب علم حدیث کے نبی ریت راستا ہمارے ندی کے چار مہمان تمہارے پورا پر میں موکے پریشان ہیں پڑا ہوا ہے سوتے کو بھی انجا تالا نے جگا دیا بھگا لائٹ لیا کنڈیل لیا آیا دیکھا تین بے ہوش پڑے ہوئے ہیں اور ایک ڈر سینڈے میں اپنے رب سے رسک مانگ رہا ہے رات کی تاریخی نے رات کی تنہائی میں ایک ہزی رسول کا تالیخ رب کا دروازہ کھٹا رہا ہے گھوڑے سے دوراتا ہوا آیا اپنے گھوڑے کو اٹھایا کہا تم کون ہو کہا میرا نام محمد ہے یہ کون ہے کہا اس کا بھی نام محمد ہے کہا یہ بےوٹ پڑا ہے کون ہے کہا اس کا نام بھی محمد ہے کہا یہ بادہ پڑا وہ بھی محمد ہے کہا سبحان اللہ چاروں محمد کس لیے آئی کہا حدیث حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے تو سا ختم ہو گیا اور کے سب بے ہوش ہو گئے اور وہ روزی روزی کا انتظام میرے ذمہ لگا رہا تم کیا کر رہے تھے کہا چاروں تو بے ہوشوں کے گرے پڑے ہوئے ہیں میں ہوش میں تھا میں نے سوچا کہ رشتے کا ادا کر کے ساری دکانیں بند ہیں سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں سارے چاروں طرح کا شارا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ اللہ میری داد اور با کو نہ سوتی ہے نہ ابتی ہے اس سے باندھو ری اپنا پورا قصہ بتایا بادشاہ نے کہا اتنا رکھو اور اس پورے عراق میں حدیث حاصل کرو اور جب کوسا ختم ہو جائے گا یہ میں تم کو چٹھی لے کے دیتا ہوں تم یہ کیک میں بالکل نہیں روکے گا جس وقت تمہیں ضرورت ہو ہمارے ہاں حاضری دینا اللہ اگر محمد ابن صاحب نے کہا حضرت مجھے ایسے وقت میں ضرورت پڑی آپ سوئے ہوں گے تب کیا کہوں گا کہا تو کہ مین سے جگہ دے اٹھوا دینا کہا تو اس کو اٹھانے کے بجائے بہتر ہے یہی ہے کہ جیسے آج آپ سوئے ہوئے تھے میں نے اس کو پکارا جو کبھی سوتا نہیں ہے جب آہ جا تک ختم ہوگا ہمارا رسک اس وقت بھی اسی کو پکاریں گے اگر اس کو رسک دینا ہے تو تم کو ہزار پہ اٹھا کر کے رسک لے کے کہ بھیج دے گا ہمارے پاس میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے خوشن پڑے رات اور دن چوبیس گھنٹے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ آپ نے شاپ سمایا ہر سہل تندور تم دیکھتے نہیں کہ جب سے اللہ نے شریر اور آسمان اور مخلوقات پیدا کیا اس وقت سے اندر کر کے آج تک اندھا دانا اپنی ساری مخروقات کو رشک فری میں دے رہا ہے لیکن زمین معافی دہی اس کے ہاتھ میں جو رسک ہے آج تک اس کے رشک میں درہ برابر کمی واقع یہ ہمارا رب ہے ہمیشہ رس سے ہمیں حسن درد رکھنا چاہیے اسی لیے ابی علیہ مصطلاح کو سنام لیں ہمیشہ دوستوں اللہ تعالیٰ سے حسن در رکھا انبیاء کا طریقہ ہے سورہ کا طریقہ ہے صدیقین کا طریقہ ہے ہمیں ہوتا ہے اے نبی انبیاء کے طریقے کو اپنائے اے امتی اب بھی آپ اپنا اچھا اپنا کہ کس طرح سے رب تمہارے تعلق بہترین فیصلہ کرتا ہے اس سے خصے رکھو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں آگ میں ڈالا گیا آگ میں ڈال دیا گیا جلایا گیا آگ ڈال دیے گئے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید دنیا میں آگ سب کو جلاتی ہے لیکن ابراہیم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ نے پوچھا اے محمد صلی اللہ اگر آپ کہیں تو اس آگ کو اٹھائیں اور اٹھا کر کے پورے شہر کے کو چلا دیں اور تمہیں بچا لیں ابراہیم صحیح اللہ نے ایک ہی بات کہی جس رب کی توحید کے لیے یہ ظالم مجھے آگ میں ڈال رہے ہیں اور وقت اگر چاہے گا تو تیری مدد کے مجھے بچا لے گا آخرکار کلنا یا نارو کو سرام نا ابراہیم اللہ اخبر آج گرو گھر ابراہیم شاہیما پہدام آج کر سکتی ہے اندازے گلستہ پہدام لیکن ہمارا رب کسان تو نہیں ہمارا توکل ہے پر تو اس لا کیا گیا ہمارا سارا توقل لکھی ہوئی چیزوں لٹکی ہوئی چیزوں پر ہے اللہ کے بندوں جو خود لٹکی ہے وہ تمہاری مصیبت کیا دور کرے گی تمہارے اٹھانے اکھاڑے میں آتی ہے تمہارے اٹھانے سے پارک میں جاتی ہے تمہارے چاگنے سے وہ ٹنگتی ہے اس پر تم نے تبقل کیا رب نے بے سہارا چھوڑ دیا حضرت ابراہیم کو ابراہیم ارے اسلام شام نکلے شہر سے نکل گئے کیا کہتے ہیں لوڈو میرا گھر میرا وطن میرے ماں باپ میرے عزیز باخائیں سب کچھ چھن گئے میں تنہا کپڑا پہن کر کے اس ملک آگ سے نکلتا ہوں لیکن مجھے اپنی رب سے اچھی امید ہے حدیث میری رب میری رہنمائی میرا رب میری رہنمائی کرے گا کار اللہ رب العلم نے ایسی رہنمائی کی کہ دنیا میں نبی نہیں بلکہ اللہ تعالم کو ابول امبیا بنا دیا منصا علیہ سرا تو پر سن کیا فرہ نے فرآل کا مقابلہ ہے جب اس نے چڑا تڑا سے ستایا منہ علیہ السلام سامنے نہ گھر سے نکل گئے لیکن خالی ہاں پریشان نہ نوکری ہے نہ روزی روٹی کا انتظام ہے نہ دوست احباب ہیں اجنبی ہیں ایک درخت کے نیچے سفر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ درخت بھی فل نہیں ہے یہ فل توڑ توڑ کر کے کھائے اور اپنی زندگی کا سہارا بنائے بالکل ایک عام درخت ہے نیچے بیٹھتے ہیں ربد خیر ان خیری فقیر کسی آپ سے کرنے کے بجائے اپنے رب کے سامنے رکھا رب انی لما انزلت ان لما انجل فکر اللہ آپ جو بھی میرے رشک کا انتظام کر دیں میں تیرا محتاج ہوں رب العالمین نے بغیر کسی اے ڈپلوما کے بغیر کسی سرٹیفکیٹ کے بغیر کسی کورس کے اللہ رب العالمین نے ایسی ڈاکٹری دستال کے لیے دے دیا کہ اسی میں شادی ہو گئی بچے بھی ہو گئے اور واپسی میں اللہ تارن نبی اور پیغم بنا دیا معام ہے दोस्तों رب سے اچھی امید کا جب رب سے اچھی امید ہوگی ایک طرف فروئن کھڑا ہوا ہے فروغ چلا آ رہا ہے ہزاروں کی سوچ لے کر کے فراؤن آ رہا ہے منہ سال اس طرح اور امان والے ساتھی ہے دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں فلما جب بالکل قریب آ گیا اور دونوں فوجی مسلمانوں نے کافروں کو دیکھ لیا اور کافروں نے مسلمانوں کو دیکھ لیا اللہ ہیں جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو موسا علیہ السلام ایمان والے شادی ہی کہتے ہیں انا موسا اب تو بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے اب کوئی چانس نہیں ہے اتنا نمود رقو یہ دیکھو سرہون اپنے اتنے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ قریب پہنچ چکا ہے اب تو پکڑے گا اور سی نے ہمیں جمع کر ڈالے گا ایسے موقع پر جہاں دنیا کے سارے سہارے ختم ہیں علیہ السلام نے کہا کلر مسلمانوں ایم اتنا رکھو تمہیں کریب نہیں پہنچ سکتا تمہیں پکڑ نہیں سکتا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا کیوں اینمائی اور ربی یہ کس بیس قدم دور ہے لیکن ہمارے رب کی مدد اس سے بھی زیادہ قریب ہے انمائی اور ربی سیادیش خدر کرو اور قریب ہمارا ابھی ہمارے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے موسا کو حکم ہوا لبہ پر اللہ لاچی پانی پر مارا پھر تھا پانی دونوں طرف سے جم گیا موسا رہ نکل گئے ایمان والوں کو لے کر کے پھر جب داخل ہوا تو اللہ تعالی نے غرق کر دیا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہم نے پوچھا اور ایمانداروں کو بچایا پھر اور اس کی پوری قوم کو غرق کر دیا تو میرے اللہ تعالیٰ سے حسن رکھو اللہ رب العالمین سے اچھی ریقو رکھو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حس جن والا بنائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقل اور بھروسہ کرنے والا بتایا بنائے اکولا باہ و اللہ کل الحمد للہ وقفہ موسا علیہ سرا شام کا قصہ سن لیا آخری قصہ حضرت نبی علح السلام کا سورت البا اور صحیح بخاری کے روایے اللہ کے نبی علیہ سرا شام لہ لڑا میں نکلے دشمن آپ کے تراش میں صدیق اکبر کو لے کر کے غار کے اندر نبی رہے سراب شاہ بیٹھ گئے اور بال روایتوں میں آیا نبی رہے شراب شام گار میں صدیق اکبر آپ کے ساتھ اور دشمن ایسے کھڑے ہوئے ہی ہیں اس میں ایک ظالم کو پیشاب بھی آیا اور کمبر کھڑے ہو کر کے پیشاب بھی کرنے لگا بعد روایتوں میں آیا صدیق اکبر نے ایسے دیکھا تو کافروں کی بات کی آواز بھی آ رہی ہے سن بھی رہی ہیں صدیق اکبر بہت ہمدردی کہا یار رسول اللہ لا آ تو میں اب سرانا یا رسول اللہ اب تو کوئی بھاگنے اور بچنے کا کوئی چانس نہیں رہ گیا ہے آج میٹھوں یہ دشمن سر پر کھڑی ہوئی ہے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور بھاگنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا اور یہ سرکڑی ان میں سے اگر کوئی انسان اپنے پیر کو دیکھے گا تو ہم اس کی نگاہ آٹومیٹک ہم پر اور آپ پر آ جائے گی کتنا مشکل وقت تھا اس موقع پر وہ اندر ہو سکی نو اردا جہ بے جنو دل ہاں کرے مت اللہ شخلا و کرے متوح بربل آدمی میرے ساتھ سنوایا ربی اب ہمارا اپنے نبی پر سچے سکینا نازر کر دیا وہ آئی کیا دہوں اور ہم نے اپنے نبی کی مدد کے لیے اتنے فرشتوں کو ایسے پاور فل ایسے طاقتور فرشتوں کو بھیجا لمتر لیکن دنیا میں کوئی میں اس فوج کو دیکھ نہیں سکتا اللہ نے ایسی سے ہم نے اپنے نبی کی مدد کیا لم سروا دنیا کے لوگ تم دیکھ نہیں سکتے بس دیکھا ہو جس کی پجاری فرشتوں نے کیا ہے وہ سمجھتا ہاں کوئی کوئی یہاں موجود ہے ندی رہا صدیق اکبر کی بےخراری بے چینی کو دیکھا تو اللہ کا نے فرمایا عبا اللہ عبا یا ابا بکر یا ابا بکر فما اللہ ہم دونوں رب کے حکم سے نکلے ہیں ابو بک ذرا بتا اللہ ابو بک ذرا بتا سماد نہیں تمہارا کیا خیال ہے دو آدمی ہی دو ساتھی اللہ کے حکم سے نکلے ہوئے ہیں اور ایک جگہ چھٹے ہوئے ہیں اور سوا پورا ملک دشمن ہے اور ان کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے لیکن یاد رکھنا یہ پورے ملک کے نو تھے لیکن جو دونوں ہیں ان دونوں کے ساتھ دنیا کا سا کوئی ملک نہیں لیکن دو ہے وہ لوہوں سہلے لیکن تیسرا ان کا ساتھی بتا دے خود اللہ سے کیا خیال ہے تمہارا صدی کر خاموش ہو گئے یا رسول اللہ پھر نتیجہ یہ لکھنا اللہ تعالیٰ نے کم وقتوں کو واپس لوٹایا اور نبی رہ سام عزت کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے طیبہ یہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے حسنزم ہو روزی روٹی کا معاملہ ہے تو اس کے رداسیت پر ایمان رکھو اور اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے وہ چھ میں گناہ ہو گیا ہے برائیاں تم سے شیطان نے کروایا ہے پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہو چکا ہے تو اس کی پرواہ نہ کرو رب کی مقصد اور رب کی رحمت پر اچھا رکھتے ہوئے توقع کروا سہو رحمت اللہ دے سے اپنے گناہوں کا حکاس کر لیا تو اللہ کی رحمت اور مقصد مایوس نہ ہو سامنے آئے اللہ کو گناہوں کے ساتھ کرو روز توبہ کرو اللہ کی کسم کھا کے کہتا ہوں تم توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن رب کی مقرر رب مقرر کرنے سے کبھی نہیں تھکتا اس لیے اسی طرح سے میرے بھائیو اپنی حاجات اپنی رب کے سامنے رکھو دعائے اللہ ہے سے مانگو یہ دنیا کے سارے شرکی کے اعمال کو ترک کر دو اگر تمہیں کوئی ضرورت ہے اللہ کاماتے ہیں و دا دا آنی میرے بندے جب بھی ہم وہ پارتے ہیں ہم ان کی دعا کو سنتے ہیں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اسی لیے اللہ رسول رسول رشا سرمایا دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو قبولیت کا یقین رکھو یہ سال تم انوال تمہ ربل اے ڈالا اے اللہ کے بن اگر تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو تو یقین کرتے ہی دعا مار کہ میں دعا کر رہا ہوں اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا یقین محکم امر بہ حق محبت فاتح آدم آلم کیا مردوں کی شمشیریں ہمارے اندر یقین ہو ہمارا رب ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اسی طرح سے جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ آ جائے اللہ تعالیٰ سے مفرت کی رخشت کی اللہ تعالیٰ سے قبولیت صحاف کی اللہ رب العالمین شرف کی ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ سے توقع اللہ تعالیٰ سے حوصل در رکھو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حبیث خود ایک جملہ یاد کر لو گھر کے اللہ کے قسم ہمارے سارے مساکر اور ساری مصیبتیں حل ہو جائیں رب جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس نے وعدہ کیا ما بندی اے بندو اس دنیا کے لوگ یاد کرو میرا بندہ میرے ساتھ جو ہمار کرتا ہے میں ویسے اس کے ساتھ رب کے مطابق اچھی امید ہے تو یقین ان رب نوازے گا انا, آنا مادن میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہوں جیسے ہی جیسے ہمارے متعلق گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کی برکت کی مفرت کی بخشت کی صحت کی تندرستی کی توقع رکھیں گے تو اللہ انشاءاللہ ویسے پیش آئے گا جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق اپنا گمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا گمان کرنے والا بنائے میرے کو جو اللہ تعالیٰ صحت کو تبقر کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے مشکلات کو آسان کر دے ہماری ساری پرشان، ساری پریشانیوں کو دور کر دے ارا ری ہمیں اچھا حسنظر رکھنے والا بنائے صحیح رحمت اللہ کی بڑی پیاری دعا ہے اس کو یاد کر لیں دے دے دے اللہ اللہ خلے اللہ ہم دن سے سوار کرتا ہوں اپنی پر مجھے اچھا تو رکھنے والا بنا دے اور اچھا حسن دن رکھنے والا بنا دے اللہ اللہ اصلوں کا یہ بہترین دعا ہے اس دعا کو پڑھیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساری مشکلات کو دور کر دے ہمیں نیک بنا صالح بنا عمل کرنے والا بنا اللہ رب العالمین ہمیشہ تیرے متعلق ہم اچھا گمان رکھیں بدگمانی سے رکھیں کیونکہ بدگمانی گناہ ہے ہے ارحال عالمی ہم نے جو بیماروں سے سرما جو پریشان ہاتھ اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے جو بیمار پلیا کا سرما جو بے روزگار اللہ تعالیٰ روزی روٹی سے لگا دے جس میں ہیں اللہ تعالی وہاں کے حکام شہر شیخ خلیفہ اور ان کے آمان و انصار اللہ تعالی سب کو ہر بلا ہر آفت سے محفوظ کروا رہی جس ملک میں ہم رہتے ہیں جس ہاں شہر میں وہاں کے فاقب ہاتھ میں شہر کا شیخ سلطان اللہ کو ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے بچہ اور حضرات اللہ تعالی وہی کام لے جس سے کی جا کام اور کی خیر ہے ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو جس میں آپ کی ناراضگی ہے آپ کا غدم ہے اللہ رب اور العالمی کام سے روک لے جو, جو امت کے لیے ملت کے لیے کام اور وطن کے لیے دے کے لیے نقصان ہو اس ملک مجاہدین جہاں بھی کے مقابلے بس سر پیکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما ان کی حفاظت فرما اور جو شہید ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شہادت نشیف فرما رب العالمین ان کے اہل و وحال کو بہترین او جانچے عطا فرمان فرما مسلمان ملک ہیں ہر کس کی پریشانی سے اللہ تعالما دے اللہ عباد اللہ بالقربة وينهى عن التحشاد والمنكر والقضل يعدكم لعلكم تذكرون وادكروا الله وادكركم وادعوه يستجد لكم وادكروا الله تعالى أكبر الله <تصفيق> أكبر